لہجہ غزل فناب شہری آوازوں پیشکش راہیل فاروق دنیا کے ہر خیال سے بے گانا کر دیا اس نے خیال یار نے دیوانہ کر دیا تو نے کمال جلوائے جانا کر دیا بلبل کو پھول شما کو پروانہ کر دیا مشرب نہیں یہ میرا کہ پوجوں بتوں کو میں شوق طلب نے دل کو سنم خانہ کر دیا ان کی نگاہ مست کے قربان جائیے میرے جنوں کو حاصل میخانہ کر دیا ٹھکرائے یا قبول کرے اس کی بات ہے ہم نے تو پیش جان کر نذرانہ کر دیا تیرے خرام ناز پہ قربان زندگی نقش قدم کو رونق ویران کر دیا میں خانہ لست کا وہ رند ہوں فنا جس پر نگاہ ڈال دی مستانہ کر دیا